لما آتے تھا <تصفيق> لما میں لام حرفجر ہے ماں ماشل یعنی الرزی کے معنی میں جو کے معنی میں جو چیز کے معنی میں مَا جو ہے لما کا مَا ماں ماشلہ معنی مَا میں یعنی جو جو چیز لما آتی تا یعنی جو چیز جو آتے تا آتا, اتا مَا جی میں اس میں بھی آ ماں آتے تا. <تصفيق> یہ جو ہے ماہ موصلہ کا شلا ہے اس پہ آت مائے موسلیٰ کا سل اور عابد ہو ضمیر معذو ہے میں آتے تہو ہے آتے تہو آتا آزماد ہاں جی تہوس یہ ہے ازماد عین طا واؤ اس کا مادہ ہے ہاں جی تا